اور اس کے بعد ہم نیبن اسرائیل سے فرمایا اس ازمے میں بسو پھر جب آخرت کا ودا آئے گا ہم تم سب کو گیل میل لپیٹ کر لے آئیں گے